اور کتن ہی بستیاں ہم نہیں تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی